سيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبلوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير سبحان الله رقوق کا آخر حصہ چل رہا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے اداب بیان فرمائے اور صدقات کے اداب بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے رشا فرمائے تو دو صدقات فن عیمہ ہی کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے مزید. یہ بھی فان عماہی یہ بھی اچھا ہے فان عماہی یہ بھی اچھا مزید. ہے ون تخفوحا و تو حلفقرآ فہو خیر القم اور اگر تم, اگر تم چھپاؤ صدقے, صدقے, صدقے کو وطوۃ حلفقرا اور خاموشی مزید. کے ساتھ فقیر کو دے دو فہوَ خیر القم یہ بھی بہترین ہے تمہارے ایسے ثابت ہوا کہ اعلانیہ دینا بھی جائز ہے اور چھپ, اور اور چھپ کر کے دینا, دینا بھی, دینا بھی, بھی جائز, جائز دی ہے دونوں جائز, جائز ہیں چھپ کر دیں یہ بھی, اچھا دی اچھا بھی اچھا یہ بہت اچھا ہے اور دیں یہ بھی بہت اچھا ہے بعض ایک دوسرے سے افضلیت رکھتا ہے مطلقا چھپا کر دینا یہ افضل ہے چھپا کر دینا افضل ہے بگرنا نہ چھپا کر دینا گناہ ہے اور نہ ہی ظاہر کر کے دینا گناہ ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں بھی, بھی, بھی ظاہر کر کے دینا گناہ ہوتا ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی گناہ ریا کرنے سے ہوتا ہے دکھاوا کرنے سے ہوتا ہے دکھاوے کے نہیں ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لوگوں کو دکھا رہا ہوں لوگ دیکھیں کہ میں پیسے دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر گناہ اس بات کا ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دکھا کر لوگوں کو دیا ہے اب بعض اوقات دکھا کر دینے کا ثواب چھپا کر دینے سے زیادہ ہوتا ہے سمجھ آئے مسئلہ, مسئلہ, مسئلہ ہے اب پہلی بات جو ہے نا اللہ تبارک و تعلقات اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات مز تو یہ اچھا مز ہے تمہارے لیے مز ایک مز تو مز جب یہ اجتماعی مز چندہ مز ہو رہا ہو ٹھیک ہے جی اجتماعی کام کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہوں تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ بندہ ظاہر کر کے دے پیسے جیسے آق السلام نے فرمایا کہ جمع کرواؤ یہاں پہ تبوک کے لیے سب سے پہلا جہاد تبوک کا جس کے لیے آکل اسلام نے خود چندے کا اعلان فرمایا اور صحابہ مردوان جو ہیں وہ لے کر کے آ رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق لائے وہ سب کو ہے موجود ہے حضرت عمر جو لائے وہ بھی سب کو پتا ہے ہے یا نہیں حضرت عمر لائے حضرت عثمان لائے باقی صحابہ حضرت عمان بن نوف لائے جی اور ایک سیاحی آکل السلام کے ساری رات ایک یہودی کا کنواں گھیرا انہوں نے پانی نکالا اس میں سے وہ کچھ کلو کھجوروں تھیں وہ لے کر آئے آدھی جو ہے وہ گھر دی اور آدھی اسلام کی بارگاہ میں لے آئے ابو بکر صدیق سارے گھر کا سامان لائے تو مراف کہنے لگے یہ ریا کر رہے ہیں کر رہے اور وہ سیابی آکل اسلام کے غلام وہ کچھ کلو کھجوروں لے کر آئے وہ کلو آدھا کلو تو وہ کہنے لگے اس کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے اٹھا کے لے آئے اور آ کر سامنے اس کی کھجوروں لے کر کے اتنے ڈھیر سامان کے رکھے ہوئے تھے ہر ڈھیر پر دو دو تین تین کھجوراں خود رکھی میں میں تمہیں کیا پتا ہو اس کی کتنی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کی وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے وہاں معیار دیکھا جاتا ہے وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے قبیت نہیں دیکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ اکبر تو جب اجتماعی چندہ ہو رہا ہو تو اس وقت جو ہے سامنے لوگوں کے سامنے دینا اس سے نیت یہ ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہو لوگوں کو तर्गी ترغیب اور لوگ جو ہے وہ دیکھ کر کے دیں ٹھیک ہے نا جی ایک تو بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ نہیں دیتا صدقہ کا خیرات کوئی بھی چیز نہیں دیتا تو لوگوں کو بدگمانی ہوتی اوقات یہ ایسا بتمیز ہے کبھی اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی جی تو لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے زکوۃ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دے دے اگر لوگوں کو پتہ چلے بھائی یہ زکات دیتا ہے کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے یہ واجب ہے اس پر تو رب تبارک و تعالیٰ کا فرض اور واجب جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بتانے سے کوئی ریا اللہ تعالیٰ بچائے گا اسے جیسے نماز ہے نماز آپ پڑھ رہے ہیں فرض, فرض کوئی بندہ کہے جی مجھے تو ریا ہو جاتا ہے میں پھر اس لیے نماز نہیں پڑھتا مسجد میں جا کے لوگوں کے سامنے پڑھیں گے ریا ہو جائے گا اب ذرا بتائیں بھی لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم ہے نا رب کا فرض ہے فرض کوئی بندہ کہ جی میں تو ریاض سے بچتا ہوں اس لیے جماعت میں نہیں جاتا بتائیں اس سے بڑا بیوقوف ہے کوئی یہ تو عجیب منتے کوئی نا جی کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے کتنے سارے فرائض ہیں جو ادا ہوتے ہی لوگوں کے سامنے بتائیں پھر وہ کیوں کر رہے ہو تو اس طرح کر کے بعض اوقات بندے پہ الزام ہو پورے علاقے والے محلے والے سمجھتے ہوں بھائی یہ زکوات نہیں دیتا تو بدگمانی ہے اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں تو لوگوں کی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بلکہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا کر کے زکات دے دے تاکہ لوگوں کی بدگمانی دور ہو جائے اچھا اس کا نفع بیان ہو گیا ہاں جی ظاہر دینے کا اجتماعی چندہ ہو تو ظاہر کر کے دے, لوگوں کو, کر کے دے لوگوں کو دکھا کر کے دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے لوگ بھی دیں اس کو جسے آکل عصید السلام کے پاس کچھ غریب لوگ آئے آگلیہ ان کو کچھ دو آکلام وہ لوگ لانے لگے آکلام میں عرشا فرمایا کہ جتنا ثواب اس باقی بعد والوں کو ملے گا نا خطخ دینے کا اتنا ثواب سارے کا سارا لتا ہے اس پہل کرنے والے کو اتا فرمائے گا جس نے ان کو اس راہ پہ لگایا ہے بتائیں بتائیں یہ آکل سامنے تب فرمایا تھا یہ فرمان شریف آکل صاحب کا یہ تب کا ہے جب آکے سامنے فرمایا کہ نیکی کرنے والے کی نیکیوں نیکیوں کو بھی نیکی بھی اسی کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے اس کے کھاتے میں بھی لکھی جاتی ہے جو نیکی کو ایجاد کرنے والا ہو ایجاد کرنے والا نہیں کہ یہ نہیں کو اپنی طرف سے کوئی ایک ہی ایجاد کر لی یہ ایجاد سطح کی ترغیب آکے سلام نے دلائی اور وہ کھڑے ہوئے جا کر کے لے آئے ان کو دیکھ کے باقی صحابہ بھی اٹھے وہ بھی لانے لگے تو آخر صدیٰ اسلام نے شاہ فرمایا میں کہ جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے گا اتنا ثواب اس اکیلے کو عطا فرمائے گا کہ اس کو دیکھ کے باقی لوگ بھی اس طرح کام کرنے لگے اس سے معلوم ہو گیا اور واضح ہو گیا ہو گیا یہ مسئلہ کہ دکھا کر کے دینا گناہ نہیں ہے بلکہ بعض اوقات دکھا کر کے دینے سے سواب جو ہے خفیہ طور پر دینے سے بہت گنا بڑھ جاتا ہے بہت گنا بڑھ جاتا ہے اچھا جی اب ظاہر کر کے دینے کا ایک نقصان جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ جائے باہر چوک میں کھڑے ہو کے وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ ویسے تو ان کو دینے نہیں چاہیے وہ ٹھیک دار ہوتے ہیں ہے یا نہیں ٹھیک ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں چھپے کھڑے ہوتے ہیں وہ بس گنتی کر رہے ہوتے ہیں کتنے آئے کتنے نہیں آئے اب کوئی بندہ جا رہا ہے وہاں پہ اس نے پانچ ہزار اکٹھے نکال کے کسی جڑے کو دے دیے باہر کھڑے ہوتے ہیں نا کسی مکھنس کو دے دیے کسی کو بھی دے دیا پورا پانچ ہزار روپیہ اب جو سات اور اباش لوگ چور اچکے ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے جس نے پانچ ہزار دیے اس کے پاس اور بھی بہت ہیں ہے یا نہیں اب یہاں پر ظاہر دینے سے نقصان ہوا اب مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے وہ جناب بیٹھا کہے جی میں نے ایک اس مرتبہ بہن لاکھ روپے زکات دی ہے تو سامنے والا بندہ فورن کرے گا ذہن میں یا موبائل نکال کے اس کے پاس چالیس لاکھ تو ہوگا جو اس نے ایک لاکھ زکا دی ہے یا نہیں تو یہ اب چوروں کی توجہ اس طرح ہو جاتی ہے اور بھی معاملات بہت سارے بنتے ہیں اس کے لیے بعد میں بڑی پریشانیاں بنتی ہیں تو اس لیے بعض اوقات جو ہے وہ دینے کا ظاہرا دینے کا نقصان بھی ہوتا ہے بندے کو نفا بھی بہت ہوتا ہے تو اس لیے بندے کو چاہیے حکمت کے ساتھ دیکھے کہ کہاں پہ ظاہر کر کے دینا ہے اور کہاں پہ چھپا کر کے دینا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ خود ہی دی بندہ دیکھے بہرحال چھپا کر دینے سے چھپا کر دینے کا نفع کیا ہے جی چھپا کر دینے کا نفع جو ہے ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود ریا سے بچتا ہے اور دوسرا نفع یہ ہے چھپا کر دینے کا کہ بندہ جو ہے وہ جس کو دے رہا ہے بعض اوقات وہ بندہ سوال نہیں کرتا کسی سے مانگتا نہیں ہے اس کی اپنی عزت نفس ہے وہ خوددار ہے بندہ اگر لوگوں کے سامنے دیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو صدقہ کا لے کے کھاتا ہے یہ تو زکوت لے کے کھاتا ہے لوگوں کا ذہن جو ہے اس کے بارے میں وہ بہت جو ہے نا وہ مثبت نہیں رہے گا لوگ تو آپ کو پتہ ایک منٹ سے پہلے جناب تخمین لڑگانا شروع کر دیتے ہیں اب جناب اس کا ایسا حال ہو گیا اب یہ جناب صدقہ خراق پہ آ گیا ہے اب اس طرح اس طرح کی نوبت آ چکی ہے اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس لیے کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اسے ذرا دھیان کے ساتھ دے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں اس کی خداری داری پہ حرف نہ آئے کہ نہیں سمجھایا مسئلہ تو اس لیے چھپا کر دینے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں اور ظاہر کر کے دینے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں بعض اوقات ایک دوسرے سے فضیلت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشاف ہی میں اگر تم صدقے دو تو صدقہ دو تم ظاہر کر کے یہ اچھا ہے اگر تم چھپا کر کے دو چھپاؤ صدقہ کو اور فقیر کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ یوکفران کم من سیات اور اللہ تبارک و تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اب بتائیں جی یہ ذرا غور کریں وہی یوکفران کم من سیات کا جو جملہ ہے پورا یہ ان تمد صدقات کے ساتھ نہیں آیا یعنی جہاں پہ یہ ہے کہ صدقہ کا تم ظاہر کر کے دو یہ بھی اچھا ہے اور جہاں پہ یہ ہے کہ صدقہ تم چھپا کے دو تو اللہ تمہارا کو تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا تو گناہ تو وہاں بھی مٹتے ہیں اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے لیکن اس کو آخری جملے کے ساتھ کیوں جوڑا گیا وہ کفران کم سیات کم اور ماتم العلنہ خبیر آیا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے, یہ ہے, ان صدقات کے ساتھ نہیں ہے یہاں پہ, کیوں آیا؟, یہاں پہ اس لیے آیا کہ بعد لوگ جو ہیں وہ صدقہ کا خیرات اس لیے ظاہر کر کے دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے, چلے وہ پشتی طور پہ کسی کو دے دیا جائے تو کہتے ہیں اب نفا کیا ہوا اب کیا مزہ آئے جی چھپ کر کے دینے کا تو رب تبارک وطار نے فرمایا چھپ کر کے دینے کے نفع یہ ہے کہ جس کے لیے تم دے رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے واللہ ماتا مولونا خبیر جس کے لیے تم دے رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور جس وجہ سے دے رہے ہو تمہارے گناہ مٹ جائیں وہ گنا تمہارے مٹا رہا ہے, رہا ہے. تمہیں تو نفع ہو گیا پھر کس نفع کی امید لیے بیٹھے ہو پھر کیا چاہتے ہو تم اللہ اکبر کتنا بڑا ایک لطیف نقطہ ہے یہاں کہ امان فقط تم یہ ان تب صدقات ظاہر کر کے صدقہ دو وہاں یہ نہیں آیا اور یہاں پہ آیا ہے میں تو چھپ کر کے صدقہ دے رہا ہے تو تیرے لیے تسلی کا سامان ان دو جملوں میں ہے اللہ خود فرما رہا ہے تیرے گناہ بھی مٹا دوں گا کیونکہ تیرے سارے اعمال کے مجھے خبر ہے۔ تیرے سارے اعمال کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دیکھیں خدا ہم اللہ میں کہ تمہارے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تبارک وہ تعالیٰ کی مشیت ہے جسے چاہے ہدایت دے دے وہ میں تم فکو فل اور تم جو کچھ بھی خیرات دو تو یہ تمہارے اپنے لیے ہے یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور تمہارے اپنے لیے ہے ایک عالم تھے بہت بڑے وہ بہت زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے اور لوگ کہتے کہ یہ آپ نے بڑا غریبوں کے لیے کیا ہے وہ قسم اٹھاتے میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا وہ کہتے اتنا کچھ آپ نے دیا کہ میں نے اپنے لیے کیا ہے یہ میں نے کس کے لیے کیا ہے اپنے لیے کیا میں نے کسی کے لیے کیا کیا ہے کسی پر کوئی احسان یعنی کسی پر کیا میں نے وہ بھار چڑھایا ہے تو میں کہ یہ تو میں نے اپنے لیے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تم فقو خیرن فال انفسکم جو کچھ بھی تم خیر کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے یہ تمہارے اپنے لیے کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں نے فلاں پر جناب بھار چڑھا دیا ہے تو فلاں پر یہ کر دیا نا نا نا، یہ سارا تمہارے اپنے لیے ہے اور یہ ذہن کہ یہاں پر انفاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بیچ میں ہدایت کا مسئلہ آ گیا کہ آپ کے ذمے کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے ہدایت اللہ تعالی کی مشیت پر منحصر ہے اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے ہوا یہ کہ لوگوں نے صحاب کرام مردوان نے یہ کہا کہ کافروں کو خیرات نہ دو یہ بات پکی ہے کہ آپ کسی کافر کو کسی کافر کو زکات نہیں دے سکتے کسی کافر کو زکات صدقات ہے واجبہ آپ نہیں دے سکتے کافر کو اور باقی رہا کہ عام صدقہ وہ آپ اس کافر کو دے سکتے ہیں جو کافر مسلمان ملک میں رہ رہا ہو مسلمان حکومت میں مسلمانوں کی حکومت ہو وہاں رہ رہا رہ ہو یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے نا کس نے کہا یہ تیسری باری قرآن پھوڑ رہے تو پتا ہی کون تمہوں کمال کی تصویر مزہ نہیں آ گیا تو یہ کسی ہور دی ہے یہ بھولے پھر دو یہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام علی نے کہا کہ اچھا ہاں مسئلہ بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں مسلمان اسلام کی, حکومت و مسلمانوں کی مسلمانوں کی حکومت میں جو لوگ جزیہ دے کر ٹیکس دے کر رہے رہ رہ رہ ہوں جزیہ دے کر رہے رہ ہوں کافر اس ان کافروں کو کہتے ہیں ذمی کیا کہتے ہیں ضمی کہتے ہیں ذمی کافر جو ہیں ان کو آپ قربانی کے گوشت بھی دے سکتے ہیں ان کو آپ اور صدقات بھی دے سکتے ہیں ان کو صدقات دینے سے آپ کو اجر بھی ملے گا سمجھایا مسئلہ نہیں آیا صحابے کے نام نے کہا کہ ان کو نہ دیں تاکہ یہ لوگ جو ہے نا خائی نہ خاہی اسلام کی طرف مائل یہ کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا چلو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اسی لالچ میں مسلمان ہو جائیں بعد میں اللہ تعالیٰ اخلاص بھی دے دے گا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشا فرمایا میں نا نہ نا یہ ہدایت میرے ذمے ہے ہاں ہدایت میں دیتا ہوں ہدایت میری مشیت پر منحصر ہے ہما تم انہیں سطح کے لالچ نہ دو تو رفت بارک بتانے کہ تم انہیں کیونکہ اس وقت وہ ذمّی تھے کیا تھے ذمہ تھے مسلمانوں کی حکومت میں اپنے آپ کو ذلیل کر کے رہا کرتے تھے ان کو گوشت دینا جائز تھا باقی رہا ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو کافر ہیں ان کے یہ ذہن میں رہے یہ ذمّی نہیں ہے ان میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا دیکھا جائے تو ہم سب سبھی ہم سب ٹیکس دے رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کئی سارے بیچارے بےچارے بہت سارے پاکستانی پورے پریشان ہیں ہزار ان کو ٹیکس آ گیا بتائیں ایک ایک بل کے اندر اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس ہزار اکیلا ٹیکس آ گیا بھائی جس بیچارے نے میٹر نہیں بھی چلایا نا سات آٹھ ہزار اس میں بل آ بتائیں یہ پہ ہم نے مکان لیا ہوا تھا پورا مہینہ وہاں گئے نہیں ہم بل آ ہمارا پچیس سو روپئے اس وقت کی بات ہے اب ہوتا وہ سات آٹھ ہزار پکا ہر گھر کو ٹی وی کا بل آ رہا ہے ہو نہ ہو کہتے ہیں جی اسلام کی حکومت آئے گی تو کیا ملے گا ہمیں میں نے کہا چلو یہاں تو مل رہا ہے نا یہاں جو تم مزے لے رہے ہو وہ بھی سب کے سامنے جی مسجد کو بھی ٹی وی کا بل آ رہا ہے مسجد سے وہ کسی بندے نے اگلے دن نہ کلکولیٹ کر کے بتایا اس نے کہا کہ اربوں روپیہ اربوں روپیہ صرف مسجد سے ٹی وی کا بل جاتا ہے مسجدوں سے پورے پاکستان کی مسجدوں سے اربوں روپیہ ٹی وی کا بل لیتے ہیں یہ کمینے لوگ ہیں اور کسی مسجد کو ایک روپیہ بھی یہ بل معاف نہیں ہے بتائیں باقی سب لوگوں کو معاف ہے بہت سارے لوگوں کو بجلی کا بل معاف ہے لیکن مسجد کو معاف نہیں ہے پتا ہے یہ مسلمان لگے پھرتے ہیں مسلمانوں کی حکومتوں میں مساجد پر ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کی حکومتوں میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جو بندہ لاکھوں روپئے تنخواہ لے رہے نا اس کو بجلی بھی مفت ہے اس کو پیٹرول بھی مفت ہے جو بیچارہ تیس ہزار روپے لے رہا ہے اس کو سارا کو ٹھوک رہے ہیں اب کہا کہ جس کا ایک سو یونٹ بل آئے گا اس کو جناب وہ مفت, مفت, مفت ہے سو یونٹ کا کیا کہہ رہے تھے کتنا معاف تھا پچھلے دنوں میں ایک لائٹ چلتی ہے اور لائٹ بھی ہم بند کر دیتے سونے کے لیے دن کو روشنی ہو جاتا بھی بند کر دیتا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ چلتی ہے ان کا بل تین ہزار آیا ہوا تھا انہوں نے کہو سے بھی بڑا ہوا تھا وہ نہیں کیا معاف جیسے घर में, में सो सो मौफ है। मौफ है। एक पंखा चले और और साथ एक लाइट چلے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رات کو بھی بند ہو جائے دن کو بند ہو جائے اس کا بل جو ہے وہ تین ہزار سے زیادہ مطلب ہے کہ سو یونٹ سے بڑا ہوا تھا اس کا بل پھر کس کو ہوا کسی کو بھی معاف نہیں پچھلی حکومت کی ایک خاتون ہے اس کا کوئی کروڑوں روپے ہے کروڑوں روپیہ اس کا بل اس کی کمپنی کا اس کی فیکٹری کا اس کو بل لگایا انہوں نے مہینے کا سو روپے کے پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کروانے کہا یہ یتیم ہے لہٰذا پیسے نہیں دے سکتی تو سو روپئے مہینے کا جمع کروایا کرے کس ہاں قیامت کے بعد بھی رہی قسط کیا دیتی رہی سو روپیہ قسط مہینے کا بل امیر کو اور غریب کو یہاں میٹر اکھڑ کے لے جاتے ہیں ظلم یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو اس ظلم سے بیزار نہیں ہوں گے نا تب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا اس کے لیے بیداری کی اور بیزاری کی ضرورت ہے ظالم سے نفرت ضروری ہے ہمارے دل میں تو ظالم کے لیے محبت ہے یہاں پہ کتنے لپاڑے ہیں جا کے جو نعرے لگاتے پھرتے ہیں ہمیں مہنگائی تب لگتی ہے جب ہماری مخالف پارٹی کا بندہ کر رہا ہو جب ہماری پارٹی کا بندہ کر رہا ہے پھر کوئی مہنگائی نہیں پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی والوں کو مخالفت یہ مہنگائی نہیں نظر آتی تھی کہ نظر آتی تھی کسی کو سارے بغیر بنے ہوئے تھے اور نہیں جی کون سی مہنگائی ہے پچھلوں نے بغیرتی ایسی کی تھی اچھا جی چلو وہ پی ٹی آئی والے وہ مطمئن تھے مہنگائی پر نہیں ہوتا نون والے وہ چیختے تھے وہ ہمیں کہتے تھے اب جو ہے وہ دوسرے نمرود نیگ والے کر رہے اب یہ مطمئن نمرودی والے صفائیاں دیتے پچھلے پہ کر رہے تھے ہم کہیں وہ کہیں اگلا پہ کر تھا وہ کہیں پچھلا پہ تھا ہم کہیں اگلے پچھلے سارے پہ کہہ ہمارا کیا قصور ہے ہمارا کیا ہے یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا اس ظلم سے نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک بیداری اور ایک سمجھا سب سے پہلے بیزاری ضروری ہے کمینوں سے جب تک نفرت نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں مہنگائی ٹھیک ہے تب تک جب تک ہمارا اپنا لیڈر کر رہا ہو ہمارا لیڈر نہیں ہے تو مہنگائی بڑا زیادہ پھر جناب وہ جلوس بھی نکالیں گے جلسے بھی کریں گے سارا کچھ کریں گے خدا تبارک وطالعہ خراب کرے برباد کرے ان بغیرتوں کو انہوں نے پکڑ کے تھتیہ ناز کر دیا ہے غریب کی پہنچ روٹی دور کر دی انہوں نے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو شریعہ مولانا اخترضا خان رہی مول آپ ارشا فرماتے ہیں پاکستان کے جو کافر ہیں یہاں رہنے والے کافر جو یہ حرمی ہیں یہ ضمین نہیں ہے یہ زمین نہیں ہے آپ بتائیں بھائی میرے ہی ملک میں میری ہی عوام کو پکڑ کے عیسائی مار دیں نصرانی مار دیں ان پہ پرچہ بھی نہیں ہوتا ان پہ پرچہ بھی نہ ہو اور میرے بتائیں جی جن بندوں نے یہاں پہ یو انباد میں بندے مارے تھے جن کو آگ لگائی تھی مسلمان لڑکوں کو قرآن کے حافظ تھے کیا بنا ان کا ان کے مجرموں کے ساتھ الگ رسول کے حکم کے پابند ہیں ہمیں کچھ نہیں کہتے ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم نے کسی کو کیا تکلیف دیں گی لیکن ان کی بدماشی تو دیکھے نا آپ تو اس لیے کم از کم اپنے سدکات بچائیں ان کو نہ دیں نا یہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے ملک میں رہ کر کے جتنی ان کی ہے ہماری نہیں ہے میری مساجد جو ہیں وہ جناب گرا دی جائیں سات سے آٹھ میں نے میں جب لاہور میں آیا تو میں نے دیکھا یہاں پہ یہاں سے لے کر ٹھوکر تک مسلیں تھی ساری برباد کر دی ساری اڑا دی گئی مسجد وہاں پہ اب وہ سڑک مسجد والی جگہ پہ سڑک آ گئی ہے وہاں پہ گدھے بھی موت رہے ہیں کتے بھی موت رہے ہیں وہاں پہ سارے لوچلے پاڑے گزر رہے ہیں اور ایسے گزرے جا رہے ہیں بتائیں مسجد مسجد بن گئی اور کیا متعدد گھر ہے وہاں پہ کوئی تبدیلی تقیر نہیں ہو سکتی لیکن انہوں نے کیا کیا مسجدیں گرا دی گئی ہیں اور ملتان کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی ملتان کے اندر ایک بہت بڑا ایمان بگاڑا تھا ملتان میں تو جناب سون آ ایران سے میٹرو گزر رہی تھی لیکن چبر جی کے لیے دو سال سے ڈھائی سال تک عدالت نے کام روکے رکھا ہے یہ ہماری پھیکی کا مزار ہے اسے دائیں بائیں نہیں ہونے دینا انہوں نے نہیں دائیں بائیں کیا وہ روٹ بدل دیا اس کا لیکن وہی کھڑی ہے چبر جی بتائیں کیا چیز تھی اس میں مسجد گرا دو مدرسہ گرا دو مسلمانوں کے گھروں کو برباد کر دو اسے, اسے نہیں وہ کھڑی رہے ہے تمہیں تو یہ ظلم جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک بیزاری اور بیدائی نہیں آتی تب تک ہم مظلوم ہی رہیں گے کیوں جو بندہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے سب سے پہلے اس کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ اس کو ظالم کی پہچان ہو اسے ظالم کی پہچان ہی نہ ہو تو بتائیں وہ مستحق کیسی بات کر اسے جوتے پڑے رفتار کو شاف فرمایا جی دیکھیں کہ ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے جسے چاہے ہدایت دے دے باتن فقویر فلافم تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تم اپنے لیے کر رہے ہو مات فقوت و جل میں تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے صدقہ دیتے ہوئے کہ اللہ رضی ہو جائے بس یہ یہاں پہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مومن کو تو صدقہ دے نہیں دینا ہے یہاں پہ کافر مسلمانوں کی حکومت میں ذمّی بن کے رہ رہے ہوں دیتے ہوں، ان کو بھی آپ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں صدقہ دے سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کم اس کا تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا یو وفا بھرپور بدلہ کی دیا جائے گا تمہیں وان تم لا اور تم پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مصرف بیان فرمایا صدقہ دینے کا، خیرات دینے کا کہ کہاں دینا چاہیے؟ للفقراء الذين وصروا في سبيل الله۔ مطلب کہ ان فقیروں کو صدقہ دو جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں جن کو روک دیا گیا اللہ کی راہ میں وہ جناب لاسطیلا وہ زمین میں جا کر کے کمائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ذہن میں رہے یہ آیا مبارک جو ہے یہ خاص آکسام کے ان صحابہ کے متعلق نازل ہوئی جو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حضور کا دین پڑا کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے مدرسے میں سب سے پہلا مدرسہ اسلام کا اس دنیا کے اندر جو وجود میں آیا وہ سفا وہ تیس چالیس پچاس سو دو سو ڈیڑھ سو اڑائی سو تین سو تک صحابہ کی تعداد رہا کرتی تھی ان کے لیے مانگا جا رہا ہے مسلمانوں سے مانگ رہا میرا اللہ مانگ رہا ہے رب مانگ رہا ہے مسلمانوں سے, سے. اللہ, یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں روک بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی راہ میں روک بیٹھے لاسطے یہ زمین میں جا کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتے یہ نہیں مطلب کہ وہ جناب جا نہیں سکتے ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی میں نہ یہ اس لیے نہیں جاتے ہیں اگر یہ جائیں گے تو پھر دین کا ہر جگہ دین کا ہر جگہ آپ ذرا بتائیں نا یار مثال کے طور پر یہاں پاکستان کے اندر طب پڑھانا چھوڑ دیں میڈیکل پڑھانا چھوڑ دیں تو کیا خیال ہے یہاں پہ پھر حکیم ملیں گے آپ کو پھر دوائی کہاں سے لیں گے یہاں تو سارے کے سارے بیماری ہو جائیں گے نا اگر تیب پڑھانا چھوڑ دیں حکیم نہ ہو یہاں پر طبیب نہ ہو معالج نہ ہوں تو یہاں سارے کے سارے بیمار ہو جائیں گے پاکستان بیمارستان بن جائے گا پھر ہے یا نہیں تو بتائیں آپ اگر آپ تیب پڑھانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی طبیب یہاں نہ ہوں تو یہاں پر سارے کے سارے بیمار ہو جائیں گے اگر یہاں پر دین کا علم نہ پڑھایا جائے تو بتائیں سارے کافر ہوں گے نہیں ہوں گے تو پھر ہم نے اس کے لیے کیا کیا, کیا جس کے لیے رب تبارک و وطالہ فرما رہا ہے بتائیں یار لنگر امام حسین کا ہو امام حسین کے مشن پینے لگے امام حسین کا مشن امام حسین, امام حسین کے امام حسین کا لنگر امام حسین کے مشن پینے لگے تو اس لیے خدا کے لیے آپ جب بھی صدقہ دیں تو مدرسے کرتا یہ میں نہیں کہتا میرے مدرسے <سدق> کے بچوں کو دیں آپ کسی بھی مدرسے کے بچوں کو جا کے دیں یار یہ امام حسین کے مشن پہ بیٹھے ہیں یہ رسول اللہ علیہ کا دین پڑھ رہے ہیں کہ وہ زمین میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے انہیں دو تم اور آگے کیا فرمایا اور مزے کے بعد دیکھیں آکل اسلام سیاب کے رام لردوان کو ترغیب دیا کرتے تھے اور آکل اسلام کے سیاح یہ یہ ذہن میرے اصولی طور پر ان سب کا کے تھا. تھا اور وہ اکلام کی... وہیں بیٹھ رہتے تھے نبی شریف میں. تو دین بھی پڑھتے رہتے تھے کسی علاقے سے خط آ جاتا کوئی بندہ آ جاتا حضور ہمارے ہاں کوئی مبلک بھیج دیں کوئی دین کا خادم بھیج دیں آک علیہ السلام ان صحابہ میں سے کسی کو بھیجتے تھے میں تم جاؤ جی وہاں جا کے میرا دین پڑھاؤ لوگوں کو اور آک علیہ السلام اسے بھیجا کرتے تھے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا تھا گورنر بھی ورثے میں تیار ہوتے تھے حاکم بھی امال بھی محت سے بھی سارا کچھ وہیں تیار ہوتا تھا ان کو آک علیہ السلام روانہ فرماتا فرمایا کرتے تھے اور وہ آک علیہ السلام کے گھر کے لیے دن کے وقت لکڑی بھی جمع کر کے لایا کرتے تھے اور آکل علیہ السلام کے گھر میں استعمال والا پانی بھی بھرا کرتے تھے ایسے یہ بھی ثابت ہوتا طالب علم خدمت بھی کر سکتا ہے اپنے استاد کی ہے یہی بھی استاد کی چائے بنائے تو پہلے خود ہی پی جائے ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا انہوں نے کہا جی آپ کو اتنا علم آیا انہوں نے کہا میں نے بیس سال سے زیادہ عرصہ استاد کا کھانا بنایا میں نے ایک دن بھی پہلے نہیں سکھایا ایک دن بھی میں نے پہلے نہیں کھایا ان ڈبو استاد کا کھانا یہاں آج کل کے اتنے بادب ہیں شورا استاد کی قسمت میں ہارے کی باقی سارا کو خود پی جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا فرمائے وہ اب صحابہ کرام علیہ مردوان کیا کرتے جی ان صحابہ کے لیے انصار صحابہ جو بچے جو سحاب کرام لمران وہی بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر ایک صحابی بیٹھے پڑھتے ہیں ان کے بھائی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کب آتے ہیں یہ کھاتا رہتا ہے تو یہاں بیٹھے رہتا ہے آپ کے پاس پڑھتا رہتا ہے تو اسے بھی کہیں یہ بھی کمایا کرے اکل شام میں کہ تم چلے جاؤ جا کے کماؤ اللہ تبارک بتا رہا ممکن ہے اللہ تبارک بتارا اسی کی برکت سے تمہیں روٹی دے رہا ہو اسی کی وجہ سے تمہیں روٹی دے رہا ہو یہ تم پر لازم ہے تم ہی کماؤ اور اسے کھلاؤ ہے یہ تو واضح ہو گیا جو مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہے اس کا کھانا پانی ہمارے ذمے ہے ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں ان کی ضرورت کو دیکھیں ان کو ضرورت کپڑے کی ہے کپڑا لے کے دیں انہیں بھئی یہ دور جو ہے نا اعلیٰ ذرائع اللہ کا جو دس نکاتی پروگرام ہے نا آپ نے دیا ہے دس نکاتی منصوبہ پروگرام تو کہیں اور ہی ہوتے ہیں دس نکاتی منصوبہ دستور جو آپ نے مسلمانوں کو دیا ہے اس میں سب سے پہلی بات اس میں یہ بات بھی آپ نے بیان کیا ہے پہلی نہیں یہ بات بھی آپ نے اس میں یہ نقطۂ بیان کیا آپ نے کہ طالب علم جو ہیں ان کے وظیفے مقرر کیے جائیں مہانہ ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ خائی نہ خواہ حضور کا دین پڑھیں اور آک علیہ السلام کے دین کے خادم بنیں بتائیں ہمارے پاس کتنا پیسہ نکلتا ہے دین کے طالب علموں کے لیے باللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ لوگ اچھا مدرسے کے بچے مانگتے ہیں کسی سے کسی کو لپڑتے ہیں یہاں بچے پڑھتے ہیں کوئی آیا ہوا بندہ اس کو لپڑ گیا نہیں چاچا میں نے اسے جوس پلا کے جا کبھی کہا ہے کسی کو نہیں نہ کہتے رب تبارک وطار نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہمارے رفتار کو یا سب جاہل ہوا کرا یہ کسی سے مانگتے نہیں ہے تو یہ جاہل سمجھتے ہیں ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے جائل سمجھتے ہیں ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے ان کے پاس تو بڑے خزانے ہیں ان, ان کے پاس <Cameron> تو بڑے لنگر پڑے ہوئے ہیں رب تبارے نے کیا فرمایا میں جو دین والے کی ضرورت کو نہ سمجھے رب اسے جائل فرما رہا ہے قرآن میں جائل ہے یہ تو اسے نام تو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ضرورت مند تو یہ تھا اس کے کپڑے دیکھ کے اس کے جناب حالت دیکھ کر ظاہری اس نے کہا اسے تو حاجت ہی نہیں ہے بھائی اس کے پاس تو بڑا کچھ ہے یہ تو خاکے مولویڈی کار مار رہے ہیں ان دینے کی کیا ضرورت ہے اور یہاں آ لوگ کہتے ہیں جی ختم پڑ جائیں ہمارے گھر میں اور روٹی بھی کھا جائیں کیوں بھائی ہم کہتے ہیں نا بھائی دینا تو ادھر ہی دے جا تم طالب علموں کو نہیں تو ہم کسی کے گھر میں نہیں آتے تو کہتے ہیں یار بڑا کچھ ہے ان کے پاس یار آتے نہیں روٹی کھانے کے لیے عجیب کیفیت ہے تیار رفتار کو اتار نے کیا ارشا فرمایا جاہل لوگ سمجھتے ہیں بڑے بڑا پیسہ ہے ان کے پاس تعفق اور کے حالانکہ وہ مانگتے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ تعفف اختیار کرتے ہیں کسی سے مانگتے نہیں اور اگے کیا فرمایا رب تبارک وتعالى نے میں تعرفہم بسیماہم میں تجھے خدا تبارک وتعالى برکت دے تجھے سمجھ ا جائے گی یہ ضرورت مند ہے یہ طالب المحاجت مند ہے اب بتائیں یار یہاں پہ سکول کے بچوں کو کالج کے بچوں کو لیپ ٹاپ بھی ملیں کالج کے بچوں کو وظیفے بھی ملیں ان کو حکومت سکار شپ پہ باہر پڑھنے کے لیے بھی, بھی بھیجے اور مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو. وہاں بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ضرورت ہے تو پھر مجھ سے بڑا بھی جاہل ہے کوئی مجھ سے بڑا جاہل کوئی نکھٹو بندر بھی کوئی ہے بلا بتائیں جن کے گھر میں کھانا پک رہا ہے انہیں کو بار بار لنگر دیا جائے انہیں کے گھر میں جا کے پہنچایا جائے جو بیچارے مدرسے کے بچے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ان کو دینے کے لیے کسی کو سمجھ نہیں آئے تو بتائیں پھر ان سے بڑا جاہل ہے نہیں ہے اپنے آپ سے چاہے بڑا پاٹے خان بنا رہے چاہے کچھ بھی بنا رہے بھاگ بھاگ کے لنگر بانٹے درباروں پہ جا کر کے رسول غلاموں کی دین کے خاتموں کی ضرورت ہی سمجھنا ہے کیا نفا ہوگا اسے بتائے نفس موٹا ہو جائے گا اس کا جا کے لوگ کہ چاچا مینو دیں چاچا مینو دیں چٹا بلو مینو دیں بس یہی ہے اور کیا ہے بتائیں کوئی نفا نہیں ہونے والا حضرت سبل ارشا علاقے سے لے کر فلاں تک اتنے لاکھ روپے اتنے کٹے اتنے بچے اتنے جانور لوگوں نے جا دیے ہیں اور میرے اللہ نے کسی کو قبول نہیں کیا اللہ نے کسی کو قبول نہیں کیا انہیں جی کیوں میں ان کے محلے میں ضرورت مند بیٹھے تھے یہ ان کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے دینے کے. اللہ تبارک ارشا پر میں آپ جی میں کہ الحافا یہ کسی سے لپٹتے نہیں ہے مانگنے کے لیے کسی کو جفا نہیں مارتے مجھے دے بس خودداری ہے یہ دین کے خادموں میں خودداری شروع سے آ رہی ہے چلیے سمجھا ہے مسئلہ دین کے خادم شروع سے خوددار ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے محبوب السلام کے صحابہ مدرسے کے وہ نہیں مانگ کرتے کسی سے لپٹ کر اس طرح نہ یہ مانگتے ہیں اب آپ ذرا خود بتائیں آپ شو روم پہ جس بندے کا کروڑوں کا کاروبار ہے وہاں بھی چلے جائیں نا جی وہاں پہ جو دو بندے چار بندے کھڑے ہوں گے وہ کہے گا جی ان کو مٹھائی دیں پہلے دو دو ہزار ان کی مٹھائی ہوتی ہے بتائیں مانگ رہے نہیں مانگ رہے آپ کوٹ میں چلے جائیں لاکھ روپے تنخواہ لینے والا جج جو ہے اس کے ساتھ کھڑا منشی جو ہے وہ بھی آپ کو فیصلہ ہونے پر کہے گا جی مٹھائی بھئی پنج آپ تھا چلے جائیں وہاں سے نکلنے لگے ایسے جو او لے گا پولیس والا لہدا لے گا جب آپ وہاں سے مثال کو پکڑے گئے وہاں سے نکلنے لگے ہیں پولیس والا ہاتھ پھیلا یا نہیں لپڑتے نہیں لپڑتے یار بتائیں آپ نہ دیں وہاں سے ایسے نکلیں دیکھیں دوبارہ گرفتاری ڈال دیتے ہیں آپ یہی نہ دوبارہ دوبارہ اٹھا کے جیل وہ ڈنڈا ہے نا سمجھ آتی ہے, ہے اچھا ہوٹل پہ چلے جائیں روٹی کھانے کے لیے تو وہاں پہ سب لوگوں کے دل نرم ہوا پڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب حاج ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے ان کا حج قبول کر لے یا پھر ان کو وہیں پہ قبول کر لے دو اتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں میں نے کہا یا تیرے کوئی جگہ ہی نہیں وہاں گیا تھا واپس آ گیا ہوٹل پہ گئے تو جتنے بندے کھڑے صاحب کو دے رہے میں یہ ہے میں نے کہا تیرے ساتھ اپنے بچے ہوئے اس سے بھی زیادہ ان کو دے دیتا بہت پڑتی ہے تمہیں ہوٹل ماروں کیوں, کیوں, کیوں, کیوں بھائی وہ بھی اوپر سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں باہر جو کھڑا ہوگا بندہ ان کا گا. گاڑی کڑی کرا رہا ہوگا بیس پچیس ہزار ہوگا بھائی اور بھائی لوگوں سے بھی مانگ رہا ہوگا بخشش یہ <laughs> بندہ کہاں جائے, بھائی؟ جائے بھائی؟ یہ سارے تو سارے لپٹ کے مانگنے والے لوگ ہیں لوگ اور لوگ آپ لوگ ہی؟ حیران ہوں گے کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں آپ کو لپٹ کے مانگنے والے نہیں ملیں گے لاکھوں روپے کا ٹھیک مکوا کے نا دربار پہ بیٹھا ہوا بندہ گلے کا دربار کا ٹھیکہ مارا ہوا ہے کبر کا ٹھیکہ مارا ہوا ہے وہ بھی مانگ رہا ہوگا یہ سات منہ سے نہ بھی کہے نا اس نے چار پانچ ہیلے نکالے ہوں گے آپ کو لے جائے گا یہاں پہ بزرگوں نے ٹٹی کی تھی یہاں سے خوشبواری منہ لگائیں گے یہاں پہ بزرگوں نے یہ کیا تھا یہاں پہ یہ کریں جی پکڑ پکڑ کے ایسے منہ ڈال دیں گے کیا ہے خدا کے لیے لوگوں کو نہ لوٹے ایسے جناب بدماشیاں کریں گے اور نہیں تو گلا کھڑکا رہے ہوں گے گلا کھڑکا رہے ہوں گے یا پھر کرتے رہیں گے نظرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں وہ ختم میں پڑھا ہی نہیں <laughs> اپنے ہاتھ سے بھلی کیا بات ہے <تصفح> <اگر کیا بات سطفح> ہم چار پانچ مرتبہ جب گئے شروع میں گئے تو دربار پہ وہ بندہ جانتا ہے نا میں حضرت سعیدی خاجہ عبد العزیز مکی رضی اللہ واقع علیہ السلام کے جہاد کے جھنڈا اٹھا کے جایا کرتے تھے آگے, آگے آگے آج بھی لکھا ہوا علمدار ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے واک علیہ السلام کے جہاد کا جھنڈا اٹھا کے آگے بھاگا کرتے تھے ان کا مزار, شیف مزار شیف ہے تو ات بندے آتے نہیں اتنے وہ تھوڑے سے بندے آتے ہیں وہاں پہ ملنگ بیٹھا ہوا ہے وہ خواتین کے ساتھ ملتے ملتے ان کا نمبر بھی لیتا ہے کہتا تیری مشکل ہے میں حل کروا دوں گا نمبر مجھے دیتا وہ اپنی حل کر لیتا ہے وہ ب وہیں کی وہیں رہ جاتی وہ گئے تو جناب ایسے پکڑ کے ایسے ہی نام ملا انہوں نے کہا حضرت صاحب صاحب آ گئے میں <سؤال> نے سب کو منع کیا میں نے کہا کسی نے <سؤال> تو اس کے بعد تو نہیں اس نے کہا اے لینا جو نہ ایک دربار پہ ہم گئے شروع شروع کی بات ہے حاصل میں پڑھتا تھا رنگیلا شاہ محمد شاہ رنگیلا دربار ہے بڑا مشہور ہے وہاں پہ تو اس دربار پہ ایک کاری صاحب تھے تو وہ مجھے کہنے لگے جی، آؤ جی دربار پہ چلے جمعے والا دن تھا چھٹی تھی میں تو غریب مسکین کپڑے ایسے تھے وہ قاری صاحب لٹھے کپڑے پہنتے تھے جمعے کا دن تھا تو نیا لباس پہنا تین چار لڑکے اور بھی تھے تو وہ وہاں جا کے بیٹھے کبال قبالی کرنے لگا تو مجھے کہتا ہے کہتے سوڑا سو لیئے وہ چشتی ذوق کے تھے تو وہ چونکہ میں شکیر بھی تھا ان کا تو میں ہی ساتھ بیٹھ گیا تو بیٹھے تو وہ کبال جو ہے نا پڑھتے پڑھتے کبال اس نے کو پانچ سات شعر نظر کیے قاری صاحب کے مجھے غریب کو کیا کہنا تھا اس نے وہ کاری صاحب بڑے عمر کے تھے میری طرح تو لٹھے کا سوٹ بھی پہنا ہوا تھا کہتا ہے کہ کاری صاحب یہ آپ کی نظر ہے کاری صاحب کو سمجھنے آئی کہ میری نظر کیوں کر رہا ہے تو وہ یہ پڑھتے پڑھتے نا جی اس نے شیر پڑھا کہتا ہے غو سل بار تو میں نے نا اسے کہہ دیا میں نے کہا سن یہ غو سال نہیں غو سل ہوتا ہے اب مجھے روکنا بنتا ہے بھی ہوتا یہ کی ہے ہے میں میں تھوڑی آ تو تو مولوی چپ کر نہ لینا نچو نہ بگرنا نہیں ہے ابھی یعنی کہ حال ایسا ہے یعنی یہ کیا کہہ کے یہ آپ کی نظر ہے پتا نہیں کتنا مانگ لیتے ہیں بےچارے یہ مدرسے والے بچے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے کہ یہ آپ کی نظر ہے کہتے ہیں تو انہیں ہمارا دینے کو دل ہی نہیں کرتا ربتبار کو تعالی نے کیا ارشا فرمایا جی دیکھے اللہ وقت رب تبارک وطال اللہ حافظ یہ لپٹ کے مانگتے نہیں ہے کسی سے. لپٹتے نہیں ہیں کسی سے اللہ اکبر وما تم فیقو خیر جو کچھ بھی تم خرچ کرو فن اللہ بھی علی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے یہاں سے وہ اولا ما جو اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وف رکھے ہوئے ہیں وہ نہیں جو جانے سے پہلے پچاس ہزار مانگ لیں تقریر کے لیے وہ نہیں جنہوں نے خالص تن اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے وہ علماء اور وہ طلباء جو دین پڑتے ہیں حضور کا اور خدمت بھی نیت بھی ان کی یہ ہے کہ آگے بھی دین کی خدمت کریں گے یہ نہیں کہ حکومتی نوکریاں لگ جائیں گے سوسائٹی میں لگ جائیں گے وہاں بیٹھ کے جناب مزے کریں گے وہ نہیں صرف وہ عالم اس عالم کی خدمت کرنا اس آئے مبارکہ کا حکم ہے للفقرا اللہ وسرفی صبح اللہ وہ عالم جس نے اپنے آپ کو وقت پر رکھا ہے رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے دین کے غلبے کے لیے اور وہ طالب علم جو اس لیے دین پڑھ رہا ہے حضور کو کہ آگے دین کی خدمت کروں گا بس. ان کے لیے رب تبارک و تعالی نے بطور خاص فرمایا اگے اللہ تبارک و تعالی نے تмийم فرما دی اللہ اکبر اللذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا و علانیہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں دن میں سر و علانیہ چھپ کے علانیہ طور پر ہر ایک کے لیے رب نے فرمایا فلهم اجرهم عند ربهم جو ظاہر کر کے دے اس کے بھی اجر رب کے ہاں ہے جو چھپ کے دے اس کے بھی اجر رب کے ہاں ہے جو رات کو دے اس کا اجر جو دن کو دے اس کا اجر بھی رب تبارک و تعالی اللہ اکبر اگے پھر وہ ہی تاری جس پہ میں نے ایک دو دن پہلے بات کی تھی بلا خوف بندہ ولا هم بھائی کو خوف ہوگا کو خوف ہوگا کوئی غم ہوگا اللہ و تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیقت آ رہی